سریہ ابو عبیدہ ابن سوے زلقصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتقام لینے کے لیے ابو عبیدہ کو چالیس آدمیوں کے ہمراہ کی طرف روانہ فرمایا پہنچ کر ان پر حملہ کیا شکست کھا کر بھاگ گئے ابو عبیدہ ان کے مویشی پکڑ لائے اور مدینہ واپس ہوئے اس کو سریہ ذیل ثانی کہتے ہیں سری جموم۔ ربیع الآخر چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو جموم کی جانب جو مدینہ سے چار میل کے فاصلے پر ہے بنی سلیم کے مقابلے میں روانہ فرمایا وہاں پہنچ کر ایک عورت مل گئی جس نے ان کا پتہ دیا کچھ قیدی اور کچھ اونٹ اور کچھ بکریاں وہاں سے لے کر دو دن کے بعد واپس ہوئے سریہ عیس جماعت الولہ چھ ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کا ایک کاروان تجارت شام سے واپس آ رہا ہے اس اطلاع کے ملنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 170 سواروں کے ہمراہ مقام عیز کی طرف روانہ فرمایا یہ مقام مدینہ سے چار دن کے راستے پر ہے ساحل کے قریب واقع ہے یہاں سے قریش کے تجارتی قافلے گزرتے تھے مسلمانوں نے پہنچ کر سب قافلے والوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے تمام مال و مطاع پر قبضہ کر لیا سب کو لے کر مدینہ حاضر ہوئے قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب نے ان کو پناہ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو پناہ دی اور ان کا مال و اسباب واپس کیا سریا طریف جماعد العرا طریف ایک چشمے کا نام ہے مدینے سے چھتیس میل کے فاصلے پر ہے زید بن حارثہ کو پندرہ آدمیوں کے ساتھ بنی سالبہ کی سرکوبی کے لیے اس چشمے کی طرف روانہ فرمایا اونیم بھاگ گیا اور زید بن حارثہ کچھ اونٹ اور بکریاں لے کر مدینے میں واپس ہوئے سریا ہسماں جمع الخرا چھ ہجری دیکھیے کلبی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ لے کر قیصر روم کے پاس گئے تھے وہاں سے واپس آ رہے تھے قیصر کے دیے ہوئے ہدایہ اور تحائف آپ کے ہمراہ تھے جب حسمہ کے قریب پہنچے تو حنید جزامی نے قبیلۂ جزام کے چند آدمیوں کو لے کر ڈاکہ مارا صرف ایک پرانی اور بوسیدہ چادر چھوڑ دی باقی کپڑے اور سامان سب چھین لیا دفاع بن زید جزامی جو مشرف با اسلام ہو چکے تھے جب ان کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ چند مسلمانوں کو اپنے ہمراہ لے کر پہنچے اور ہنیت سے وہ تمام سامان چھین کر حضرت دحیہ کو واپس دلا دیا دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پہنچے اور آ حضرت کو اطلاع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ سو صحابہ کو زید بن حارثہ کی سرکردگی میں حسمہ کی طرف روانہ کیا یہ لوگ رات کو چلتے اور دن کو چھپ جاتے صبح کو پہنچتے ہی ایک دن ان پر چھاپہ مارا فنید اور اس کے بیٹے کو قتل کیا سو عورتیں اور بچے گرفتار ہوئے ایک ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بکریاں ہاتھ لگیں چونکہ انہی کے ساتھ رفا بن زید کے لوگ بھی رہتے تھے جو مسلمان تھے غلطی سے ان کے بچے اور عورتیں گرفتار ہو گئے رفا بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ان کے ہمراہ روانہ کیا کہ زید کو حکم دیں کہ تمام قیدی چھوڑ دیے جائیں اور سب مال واپس کر دیا جائے حتیٰ کہ نمدہ اور کجاوا واپس دے دیا جائے وادل رجب چھ ہجری ماہ رجب میں زید بن ہارثہ کو بنی فزارہ کی سرکوبی کے لیے وادل قرآن کی جانب روانہ فرمایا چند مسلمان شہید ہوئے اور زید بن حارثہ زخمی ہوئے سریہ دو مت الجند شابان چھے ہجری عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے ابو بکر اور عمر اور عثمان علی عبدالرحمان بن عوف عبداللہ بن مسعود معاذ بن جبل اوضیفہ بن یمان اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دسواں میں سب آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ ایک نوجوان انصاری حاضر خدمت ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کیا رسول اللہ ایمنی اول یا رسول اللہ سب سے بہتر کون سا مسلمان ہے آپ نے فرمایا احسن اخلاقا یعنی جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوں بعد ازاں اس نے یہ سوال کیا فعی المَین اکیسو یعنی کون سا مسلمان سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر عموم للموت ذکر و اکثر حم استعداد لہو قبل ایل بھی اولاک الکیاس یعنی جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے اور رکھنے والا اور موت آنے سے پہلے سب سے زیادہ موت کی تیاری کرنے والا ہو ایسے ہی لوگ سمجھدار اور ہوشیار ہیں انصاری نوجوان تو ساکت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا پانچ قسلتیں نہایت خطرناک ہیں اللہ تعالیٰ تم کو ان سے پناہ دے اور ان کے دیکھنے سے محفوظ رکھے نمبر ایک جس قوم میں بے حیائی کھلم کھلا پھیل جائے تو اس قوم میں تعاون اور وہ بیماریاں پھیلتی ہیں کہ جو پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں نمبر دو جو قوم ناپ اور طول میں کمی کرتی ہے وہ قحط سالی اور مشقتوں میں مبتلا ہوتی ہے اور ظالم بادشاہ ان پر مسلط کر دیا جاتا ہے نمبر تین جو قوم اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتی ان سے بارش روک لی جاتی ہے اگر جانور نہ ہوتے تو بالکل بارش سے محروم کر دیے جاتے نمبر چار اور جو قوم اللہ اعزوجل اور اس کے رسول کا عہد توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اجنبی دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے اور وہ غیر قوم کے لوگ ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب لے لیتے ہیں نمبر پانچ اور جب پیشوا اور حکام کتاب اللہ کے خلاف فیصلہ کرنے لگیں اور متقبیر اور سرکش ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپس میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا کہ میں تم کو ایک مہم پر بھیجنے والا ہوں تیار ہو جاؤ اگلے روز جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبد الرحمن بن عوف کو بلایا اور اپنے سامنے بٹھلایا اور دستے مبارک سے ایک سیاہ عمامہ ان کے سر پر باندھا اور چار انگشت کا شملہ پیچھے چھوڑا اور فرمایا اے ابن عوف اسی طرح عمامہ باندھا کرو اس طرح بہت بھلا معلوم ہوتا ہے بعد حضرت بلال کو حکم دیا کہ ایک جھنڈا لا کر عبد الرحمن بن عوف کو دیں اور پھر آپ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کی اور عبدالرحمان بن عوف سے مخاطب ہو کر فرمایا یہ جھنڈا لے کر اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے جاؤ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا ان سے قطال کرو خیانت اور غدر نہ کرنا کسی کے ناک اور کان نہ کاٹنا کسی بچے کو نہ قتل کرنا یہ اللہ کا عہد ہے اور اس کے نبی کی سنت ہے سات سو آدمیوں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف جانے کا حکم دیا اور یہ الشاط فرمایا کہ اگر وہ تمہاری دعوت کو قبول کریں اور اسلام لے آئیں تو وہاں کے رئیس کی بیٹی سے نکاح کرنے میں تعمل نہ کرنا عبد الرحمٰن بنوف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تین روز تک برابر ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے تیسرے روز دومت الجندل کے رئیس اسبا بن عمر نے اسلام قبول کیا جو کہ مذہباً عیسائی تھا اور اس کے ساتھ اور بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی پیشنگوئی کے مطابق عبدالرحمان بن عوف کا نکاح وہاں کے رئی اسباہ کی بیٹی تماظر سے ہوا عبد الرحمن اس کو اپنے ساتھ مدینہ لے آئے ابو سرما بن عبد الرحمن جو کبار تعبین جلیل قدر حفاظ میں سے ہیں وہ انہی کے بیٹے ہیں سریائے فدق شابان چھ ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بنی سعد بن بکر نے یہود خیبر کی امداد کے لیے پدک کے قریب لشکر جمع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سو آدمیوں کے ہمراہ پدک کی طرف روانہ فرمایا راستے میں ان کو ایک شخص ملا ڈرانے اور دھمکانے سے معلوم ہوا کہ بنی سات کا جاسوس ہے امن دے کر اس سے پتہ دریافت کیا اس نے ان کا ٹھیک ٹھیک پتہ بتلایا اسی کے مطابق پہنچ کر ان پر حملہ کیا بنو سات تو بھاگ گئے اور مسلمان پانچ سو اونٹ اور دو ہزار بکریاں لے کر واپس ہوئے سریا قرفہ سات رمضان المبارک چھ ہجری ام قرفہ ایک عورت کی کنیت ہے جس کا نام فاطمہ بنتے ربیعہ تھا یہ عورت قبیلہ بنی فزارہ کی سردار تھی زید بن خارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مال تجارت لے کر شام کو جاتے ہوئے یہاں سے گزرے بنی فزارہ کے لوگوں نے ان کو زخمی کیا اور تمام سامان چھین لیا زید مدینہ واپس آ گئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر زید کی سرکردگی میں روانہ کیا جو کامیابی کے ساتھ واپس آیا سریا چھ ہجری ابو رافع کے قتل ہو جانے کے بعد یہود نے اسیر بن رضام کو اپنا امیر اور سردار بنا لیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے تیاریاں شروع کیں اور قبیلہ غطفان اور دیگر قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا تو عبداللہ بن رواحہ کو تین آدمیوں کے ساتھ تحقیق حال کے لیے روانہ فرمایا عبداللہ بن رواں نے آ کر خبر دی کہ واقعہ صحیح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس آدمیوں کو عبداللہ بن رواں کے ساتھ روانہ فرمایا کہ ان کو بلا کر لائیں تاکہ ان سے زبانی گفتگو کریں اسیر بن رضام نے بھی تیس آدمی ہمراہ لیے اور روانہ ہوا ایک ایک اونٹ پر دو دو آدمی تھے ایک یہودی اور ایک مسلمان راستے میں آ کر ان لوگوں کی نیت بدلی اسیر بن رضام اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر تھے اسیر نے دو مرتبہ ان پر تلوار چلانی چاہی مگر عبداللہ بن انیس متنبع ہو گئے دو مرتبہ درگزر فرمایا اسیر نے جب تیسری بار یہ حرکت کی تو طرفین سے جنگ چھڑ گئی تمام یہودی قتل کر دیے گئے ان میں سے صرف ایک آدمی بچا جو بھاگ گیا تھا مسلمانوں میں سے بحمد اللہ کوئی قتل نہیں ہوا صرف عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم آیا جب یہ لوگ مدینہ واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ظالموں سے نجات دی اور عبد اللہ زخم پر لعاب مبارک لگایا فوراً اچھا ہو گیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی شوال چھ ہجری قبیلۂ عقل اور ورینا کے چند لوگ مدینے میں آئے اور اسلام ظاہر کیا چند روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یارض کیا کہ ہم اہل مویشی ہیں اب تک دودھ پر ہمارا گزارا رہا ہے غلہ کے ہم عادی نہیں مدینے کی آب و ہوا ہم کو موافق نہیں اس لیے اگر ہم کو شہر سے باہر صدقات کے اونٹوں میں رہنے اور ان کے دودھ پینے کی اجازت دے دیں تو بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرمائی اور شہر سے باہر چراگاہ میں صدقات کے اونٹ رہتے تھے وہاں رہنے اور ان کا دودھ پینے کی اجازت دے دی چند روز میں یہ لوگ تندرست اور بڑے قوی اور توانا ہو گئے اس وقت یہ شرارت سوجھی کے اسلام سے مرتد ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کو قتل کیا اور اونٹوں کو بھگا کر لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال چھے ہجری میں کرس بن جابر فہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً بیس آدمیوں کے ہمراہ ان کے تعاقب میں روانہ فرمایا سب گرفتار کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قصاص اور بدلہ لینے کا حکم دیا اور جس طرح سے ان لوگوں نے چرواہے کو قتل کیا تھا اسی طرح وہ قتل کیے گئے لیکن آئندہ کے لیے یہ حکم ہو گیا کہ کوئی مجرم اگرچہ کتنا ہی سخت جرم کیوں نہ کرے ہرگز ایسی سزا نہ دی جائے ابتدا تو پہلے ہی سے کسی سخت سے سخت دشمن کا مسئلہ کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا لہذا اگر کوئی کافر کسی مسلمان کو قتل کر کے مسئلہ کرے تو اس کے قصاص میں کافر کو صرف قتل کیا جائے گا مسلح نہ کیا جائے گا ضمری رضی اللہ عن ابو سفیان بن حرب نے ایک روز قریش کے بھرے مجمع میں یہ کہا کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو جا کر محمد کو قتل کر آئے ان کے ہاں کوئی پہرا نہیں محمد بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں ایک عرابی نے کہا کہ میں اس کام میں بڑا ماہر ہوں اگر تم میری امداد کرو تو میں اس کام کو کراؤں ابو سفیان نے اس کو ایک اونٹنی دی اور خرچ دیا اور امداد کا وعدہ کیا وہ عرابی اپنا خنجر لے کر مدینہ روانہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد بنی عبدالاشحل میں تشریف فرما تھے اس عرابی کو سامنے آتے دیکھ کر فرمایا یہ کسی فاسد نیت سے آ رہا ہے اسید بن قزیر اٹھے اور اس عرابی کو پکڑا جو خنجر کپڑوں میں چھپائے ہوئے تھا وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بتلا کس نیت سے آیا ہے اس نے کہا اگر مجھ کو امن آتا ہو تو عرض کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تجھ کو امن دیا عرابی نے تمام واقعہ بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا اور معاف کیا وہ عرابی یہ معاملہ دیکھ کر مسلمان ہو گیا اور یہ کہا اے محمد میں کسی سے ڈرنے والا نہ تھا مگر آپ کو دیکھتے ہی یہ حالت ہوئی کہ عقل جاتی رہی اور دل کمزور پڑ گیا پھر مزید برآں یہ کہ آپ میرے ارادے پر مطلع ہو گئے جس کا کسی کو علم نہیں بس میں نے پہچان لیا کہ آپ معمون اور محفوظ ہیں اور یقیناً آپ حق پر ہیں اور ابو سفیان کا گروہ شیطان کا گروہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرانے لگے اس کے بعد وہ آرابی چند روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا اور پھر آپ سے اجازت لے کر رخصت ہوا پھر اس کا کوئی حال معلوم نہیں ہوا کہ کہاں گیا بعد ہزاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امّیہ غمری اور سلما بن اسلم انصاری کو مکہ روانہ فرمایا کہ اگر موقع پڑے تو ابو سفیان کو قتل کر دیں جب یہ دونوں مکہ میں داخل ہوئے تو یہ ارادہ کیا کہ مسجد حرام میں حاضر ہو کر بیت اللہ کا پہلے تواب کر لیں حرم میں داخل ہونا تھا کہ ابو سفیان نے ان کو دیکھ لیا اور چلا کر کہا کہ دیکھو یہ عمر بن امیہ ہے ضرور کسی شر کے لیے آیا ہے زمانہ جاہلیت میں آمر بن امیہ شیطان کے نام سے مشہور تھا اہل مکہ نے اس خیال سے کہ آمر بن امیہ ہم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اس ڈر سے اس کے لیے کچھ روپیہ پیسہ جمع کر دیا امر نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ابو سفیان کا قتل تو اب ممکن نہیں بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی جان بچا کر نکل جائیں چر کر راستے میں عبداللہ بن مالک تیمی کو قتل کیا آگے چل کر دیکھتے کیا ہیں کہ بَن دل کا ایک کانا شخص لیٹا ہوا یہ شعر گا رہا ہے جب تک میری زندگی ہے میں کبھی مسلمان نہ ہوں گا اور نہ مسلمانوں کے دین کو کبھی اختیار کروں گا عمر نے اس شعر پڑھنے والے پر ایک وار کیا جس سے اس کا کام تمام ہوا آگے چلے تو قریش کے دو جاسوس ملے جن کو قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے تجسس کے لیے بھیجا تھا ان میں سے ایک کو تو قتل کیا اور دوسرے کو گرفتار کر کے بارگاہ نبوی میں لا کر پیش کیا اور تمام واقعہ آپ کو سنایا آپ سن کر ہنس پڑے اور مجھے دعائے خیر دی۔